السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام صحیح اسلامی عقیدہ اور اس کے منافی امور کے عنوان سے سماعت الشیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز حفظ اللہ تعالی کی تقریر کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ پیشکش وزارت برائے اسلامی امور اوقاف دعوت ارشاد مملکت سعودی عرب کی جانب سے کی جا رہی ہے اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو سود مند بنائے آمین الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی ولا علی و صحبیہ اجمعین صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میری تقریر اسی موضوع پر ہو یہ بات کتاب و سنت کے دلائل شرعیہ سے واضح اور ثابت شدہ ہے کہ انسان کے تمام اقوال و افعال اسی وقت صحیح اور بارگاہ الٰہی میں مقبول ہوں گے جبکہ اس کا عقیدہ صحیح اور درست ہو اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے سارے اقوال و اعمال بیکار ہیں اور عند اللہ ان کا کوئی اعتبار نہیں جیسا کہ اللہ تعالی سورہ معدہ آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يكفو وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو کسی نے ایمان کے روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی زائے ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیا ہوگا اسی طرح سورة الزمر آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ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 اور اس کے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے جو صحیح عقیدہ پیش کیا ہے اجمالی طور پر وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور روز آخرت پر اور اس بات پر ایمان کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ چھ چیزیں صحیح عقیدے کی بنیاد ہیں جنہیں لے کر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے اور انہی کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے نیز وہ تمام غیبی امور جن کے متعلق اللہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے سب کے سب انہی سے متفر ہوتے ہیں ان چھ بنیادوں کے دلائل کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں سوره بقره من ارشاد باري تعالى ہے ليس بالرءان تو انو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن من البر من امن بالله ولكن آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانیں اسی طرح ارشاد باری تعالی, ہیں ایسی طرح ایسی طرح باری تعالی ہے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 وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ وَلَالًا بَعِيدًا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ العلم تعلم ان اللہ یعلم ما في السماء والارض ان ذلك في کتاب ان ذلك على الله يسير کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ان اصولوں پر دلالت کرنے والی صحیح حدیثیں بھی کثرت سے وارد ہوئی ہیں مثلا وہ مشہور حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی جامع صحیح میں روایت کی ہے کہ حضرت جبرعیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس حدیث کو شیخین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کے حق میں اور آخرت کے متعلق جن امور کا اعتقاد رکھنا واجب ہے اور اس کے علاوہ غیب سے متعلق دوسری جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سب انہی چھ چھ بنیادوں سے متقر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مابود برحق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے اس لیے کہ صرف اللہ تعالی بندوں کا خالق ان کا محسن ان کو رزق عطا کرنے والا ان کے ظاہر و باطن سے واقف اور اپنے فرما برداروں کو جزائے خیر اور نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے اسی عبادت کی خاطر اللہ تعالی نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا ہے اور ان کو اسی کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے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 میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رازق ہے بڑی قوت والا اور زبردست ہے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون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 جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹہراؤ اسی حق کی تعلیم و تبلیغ اور اس کی منافی چیزوں سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَتْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ <الطَّابُوت> ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت کی بندگی سے بچو اور سوریہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَغْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول پھیجا ہے اس کو یہی وہی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو اور سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا <تصفيق> کتاب احکمت آیاتہو ثم مفصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو اللہ دیروں بشیر فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مراسم میں عبودیت جن کے ذریعے سے لوگ عبادت کرتے آئے ہیں مثلا دعا خوف امید نماز روزہ قربانی نظر وغیرہ اور عبادت کی دیگر قسموں کو کمال محمد و صرف گندگی اور خوف و امید کے جذبے کے ساتھ اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کے سامنے انتہائی خزو و خشو اختیار کیا جائے قرآن مجید کا بیشتر حصہ اسی بنیادی عقیدے کے متعلق نازل ہوا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین, اللہ الدین الخالص لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے ربك اللہ تب اللہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی اور یہ آیت کریمہ اللہ له الدین ولو الكافرون اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فیل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور صحیحین میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائیں نیز ایمان باللہ میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو کچھ واجب اور فرض قرار دیا ہے یعنی اسلام کے پانچ ظاہری ارکان ان پر بھی ایمان لایا جائے وہ یہ ہیں کلیم شہادت یعنی اس بات کا قرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور صاحب سطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ان کے علاوہ دوسرے فرائض جو شریعت متحرہ میں ثابت ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے ان سارے ارکان میں سب سے اہم اور عظیم رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ کے اقرار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے یہی معنی ہیں لا الہ الا اللہ کے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لہذا اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے گی خواہ و انسان ہو یا فرشتہ جن ہو یا کچھ اور بہرحال حال وہ معبود باطل ہے اور معبود برحق بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں لہذا اس بات پر خوب غور کر کے اس کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ اس اہم ترین بنیاد دین کے بارے میں کس طرح آج اکثر مسلمان انتہائی خطرناک حد تک جہالت کا شکار ہو چکے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک پہرا لیا اور اس کے مخصوص حقوق میں دوسروں کو شامل کر دیا فلاح المستعان نیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی اس کائنات کا خالق اور مدبر ہے اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے وہ خود سارے معاملات کا انتظام فرماتا ہے اور, اور یہ کہ وہ دنیا و آخرت اور سارے جہاںوں کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی خالق اور پروردگار نہیں ہے اس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو دنیا و آخرت کی صلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں اور یہ کہ ان ساری باتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ, خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے نیز اللہ تعالیٰ نے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 تبارک اللہ رب در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا جو رات کو دن پر ڈھام دیتا ہے اور پھر دن رات کے لیے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابے ہیں خبردار ہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا عمر ہے بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ایمان باللہ کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی کے تمام اسماء حسنہ اور اعلیٰ صفات جن کا پرانے پاک میں ذکر آیا ہے اور وہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سب پر ایمان لایا جائے بغیر ان میں تحریف تعطیل کرتے ہوئے یا ان کی کیفیت متعین کرتے ہوئے یا ان کو کسی اور چیز سے مشابہ قرار دیتے ہوئے ہم پر واجب ہے کہ ان صفات پر اسی طرح ایمان لے آؤں جس طرح یہ وارد ہوئی ہیں ان کی کیفیت کی تعین کی جستجو کے بغیر بلکہ یہ صفات جن عظیم اور اعلی معانی پر دلالت کرتی ہیں ان پر ایمان لایا جائے اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات ہیں ہم پر واجب ہے کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو متصف سمجھیں جس طرح وہ اس کے ذات پاک کے لیے موضوع اور اس کے شائع نشان ہیں اور اس کی مخلوقات کی کسی صفت سے مشابہ نہ ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کائنات <الْبَصِيرٌ> کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور دین حق کی اتباع میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات تابعین کا یہی عقیدہ رہا ہے جیسا کہ امام ابو الحسن اشعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقالات حدیث و اہل سنح میں بیان کیا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے اہل علم و ایمان حضرات نے بھی لکھا ہے امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ امام ظہری امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ اور مکحول رحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق وارد ہونے والی آیتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ان آیات کو اسی طرح رہنے دو جس طرح وہ نازل ہوئی ہیں ولید بن مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ لسمن سعد سفیان سوریہ رحم اللہ سے اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق وارد مصوصِ شرعیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ان سب نے جواب دیا کہ ان کو بغیر کیفیت و کن جاننے کی جستجو کے جس طرح وارد ہوئی ہیں اسی طرح تسلیم کر لو امام اوزائے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کہ ہمارے درمیان تابعین حضرات بڑی تعداد میں موجود تھے ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے نیز سپات الہی کے متعلق وارث احادیث پر بھی ہم ایمان رکھتے تھے اور جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے استوا کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ استواء زبان میں کوئی غیر معروف چیز نہیں مگر اس کی کیفیت کی تعین کرنا عقل کی دسترس میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے رسول پر اس کو اچھی طرح پہنچا دینا واجب اور ہمارے لیے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے اسی طرح جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق پر دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا استوا معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مشغول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے پھر آپ نے سائل کو مخاطب, مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم شر پسند آدمی ہو اور اس کو مجلس سے نکلوا دیا اسی طرح کی بات ام المین حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اپنے رب کو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق سے جدا آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اس سلسلے میں ام کرام کے بکست اقوال موجود ہیں جن کا یہاں پر احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے جو اس مسئلے میں علماء کی زیادہ نقول اور روایت سے واقف ہونے کا خواہاں ہو اس کو چاہیے کہ اس موضوع پر علماء حدیث کی تصانیف کی ترفو کریں مثلاً کتاب السنہ عبداللہ بن امام احمد بن حنبل کی اور امام امام جلیل محمد بن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب التوحید اور امام ابو القاسم اور الطبری کی تصنیف السنہ نیز امام ابو بکر ابن ابو عاصم کی کتاب السنہ اور امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جواب جو انہوں نے اہل حماد کے لیے تحریر کیا تھا وہ نہایت وقع اور بے حد مفید جواب ہے اس میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بہت واضح انداز سے بیان کیا ہے اور اعم اہل سنت والجماعت کے اقوال بکسرت نقل کیے ہیں اور بہت زیادہ شرعی عقلی دلائل کے ذریعے اہل سنت الجماعت عقیدے کے حق قانیت کو ثابت کیا ہے اور مخالفین کے اقوال کا باطل ہونا واضح کیا ہے اسی طرح ان کا تدمریہ نام کا رسالہ جس میں انہوں نے قدر تفسیر سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو شرعی و عقلی دلائل سے مدلل کیا ہے اور مخالفین کی تردید اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی صاحب علم جو نیک ارادہ اور طلب حق کے جذبے سے اس کتاب کو پڑھے گا اس کے سامنے حق واضح اور باطل پسپا اور سب نگو ہو جائے گا ہر وہ شخص جو اسماء و صفات کے بارے میں اہل سن وجماعت کے عقیدے کی مخالفت کرے گا لازمی طور پر وہ نقلی اور عقلی دلائل کی بھی مخالفت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا وہ اثبات کرے گا اور جن کی نفی کرے گا ان میں واضح تنافظ کا شکار ہوگا یعنی اللہ کی ذات و صفات کے متعلق رہے اہل سنت الجماعت تو انہوں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے یا جو کچھ اس کے لیے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے ثابت ہے انہوں نے سب کو تسلیم کیا ہے بغیر تشبیح و تمثیل کی اور اللہ کی ذات کو مخلوق کے مشابہ ہونے سے منظہ قرار دیا ہے مگر اس طرح کے اس کے نتیجے میں ذات باری تعالی کا معطل ہونا لازم نہ آئے یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت تناخص سے محفوظ رہے اور وہ تمام عدلِ شرعیہ کو بروئے کار لانے میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو انبیاء کے لائے ہوئے حق کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں اور اس راہ میں اپنی ساری کوششیں صرف کرتے ہیں اور اس کی طلب میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخلص ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حق توفیق دیتا ہے اور اس کے دلائل کو ان کے سامنے بالکل واضح کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل نقلف بالحق على الباطل مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے سر فرقان میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا بِمثلٍ إِلَّا جِئنَاكَ بِالحقِّ وَأَحْسَنَ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر میں یہ آیت کریمہ ان رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْلَّ فِي سِتَّتِ اَيَّابٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے عش پر مستوی ہوا کہ تفسیر کرتے ہوئے اس مسئلے پر بڑی اچھی بات لکھی ہے اس کے زبردست فائدے کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ نقل کروں امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مسئلے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں اس جگہ ان کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی بہرحال ہم تو اس مسئلے میں صلیف صالح کی راہ پر چلیں گے مثلا امام مالک امام اوزاعی امام سوری امام لئس بن سعد امام شافعی امام احمد امام اسحاق بن رحو رحیم اللہ تعالی اور ان کے علاوہ دوسرے علم اسلام جن کی امامت و جلالت پہلے کی طرح آج بھی مسلم ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ ان صفات کو اسی طرح تسلیم کر لیا جائے جس طرح کے وارد ہوئی ہیں بغیر کیفیت کی تعین اور تشبیہ و تعطیل کی فرقۂ مشبین کے ذہن میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کی نفی واضح ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی شے اس کے مشابہ نہیں کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے بلکہ حقیقت تو یہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسا کہ بعض عیم اسلام مثلا امام بخاری کے شیخ نعیم بن حماد الخزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیح دی وہ کافر ہو گیا اور جس نے ان صفات کا انکار کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف قرار دیا ہے وہ بھی کافر ہے جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متصف قرار دیا اس میں تشبیح نہیں ہے بس جس نے آیات سریحا اور احادیث صحیحہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق وارد ہوا ہے اس کو اللہ جل شاہ کے شاع نشان تسلیم کر لیا اور تمام نقائد سے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کو منظہ کرا دیا تو بلا شبہ اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا رہا فرشتوں پر ایمان تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو ان پر اجمالی ایمان اور دوسرا تفصیلی ایک مسلمان اجمالی طور پر اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن کو اس نے اپنی طاقت پر مبرداری کے لیے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بتایا ہے کہ وہ برگزیدہ بندے ہیں اور کسی بات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجس اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے مختلف درجات ہیں کچھ تو وہ ہیں جو عاشۂ الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو جنت و جہنم کی نگرانی پر معمور ہیں اور کچھ بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے میں مصروف ہیں اور ان فرشتوں پر تفصیلی ایمان رکھیں گے جن کا اللہ نے یا اس کے رسول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے جیسے جبریل میکائیل مالک یعنی داروغ جہنم اسرافیل جو نفخ سور کے لیے معمور ہیں ان کا حادیث صحیحہ میں ذکر آیا ہے صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں جن آگ کے لو سے اور آدم جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اس کا تو تمہیں پتہ ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں روایت کیا ہے اسی طرح ایمان بالکتب کے بارے میں بھی اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ حق کے تعلیم دینے اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء و پر کتابیں نازل کی ہیں جیسا کہ اس کا ارشاد ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور اللہ تعالی نے مزید فرمایا ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر, طریق پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب پر حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کرے اور ان کتابوں پر ہم مفصل ایمان رکھتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے مثلا طورات انجیل زبور اور قرآن مجید ان میں قرآن سب سے افضل اور آخری کتاب ہے اور وہ ان تمام سابق کتابوں پر نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے اس کا اتباع کرنا تمام امت پر فرض ہے قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابق شدہ احادیث صحیحہ کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جن اور انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر یہ قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصل اور حکمران بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دلوں کے لیے باعث شفا ہر معاملے کا عقدہ خوشا اور اہل ایمان کے لیے سرتابا ہدایت اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے كتابٌ مبارک فاتبعوه فاتبعوه لعلكم ترحمون اور اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے برکت والی کتاب بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے اور فرمایا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمہ وهدى ورحمتا وبشرى للمسلمين ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور مزید فرمایا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 لعلكم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اس کے اور اس کے اشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے اس مفہوم کی آیتیں کثرت سے وارد ہوئی ہیں اسی طرح انبیاء پر بھی مجمل و مفصل ہر دو طریقے پر ایمان لانا ضروری ہے مجملن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے اور ان کو حق کی طرف بلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے پس جس جس نے ان کی دعوت پر لبے کہا وہ سعادت مند فائز المرام ہوا اور جس نے ان کی مخالفت کی ناکامی و حسرت اس کا مقدر بنی ان تمام انبیاء میں سب سے افضل اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَتْنَا فِي كُلِّ أمَّتِ رَّسُولًاً أَنِعْبُدُ اللَّهَ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 سے اللہ تعالی نے جن کا نام ذکر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا نام لینا ثابت ہے ان پر تفصیل و تعین کے ساتھ ایمان لائیں گے جیسے حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء اکرام جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے موت کے بعد پیش آنے والے تمام عمر غیب جن کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان سب پر ایمان لانا ایمان بالآخرت میں شامل ہے مثلا خبر کی آزمائش اور اس کا عذاب اور راحت قیامت کے روز پیش آنے والی شدید کیا فلسرات میزان حساب و کتاب جزا و سزا اور لوگوں کے درمیان نام عمار کی تقسیم اور کچھ لوگوں کا انہیں داہنے ہاتھ میں لینا اور کچھ لوگوں کا بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے لینا نیز ایمان بالآخرت میں حوضِ کے پر ایمان لانا بھی شامل ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز عطا ہونے والا ہے جنت و جہنم پر ایمان لانا بھی ایمان بالآخرت کا جز ہے اہل ایمان کا اپنے رب جلشانحو کو دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ بات کرنا اور ان سب کے علاوہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے احادیث صحیحہ کے ذریعے سے احوال قیامت کے متعلق جو کچھ ثابت ہے ان سب پر اس طرح سے ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے جس طرح کہ اللہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے قضا و قدر پر ایمان رکھنا چار باتوں کو مستزم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کو اس کا علم حاصل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے جملہ احوال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے ان کے رز ان کی عمریں اور ان کے سارے اعمال اور دوسرے تمام امور کا اس کو مکمل علم حاصل ہے اور اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ان اللہ كل شيء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قد أحاط بِكُلِّ شَيْءٍ <عِلْمًا> تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو کچھ مقدر فرمایا ہے سب کو نوشت تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد علمنا ما تنقص منهم كتاب زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس یہ کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے مزید ارشاد ہے وَكُلَّ شَيْءٍ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 اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بہرحال حال نافذ ہو کر رہتی ہے بس وہی کچھ ہوا ہے جو اللہ نے چاہا ہے اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قانوم اللہ, اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے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 وما اللہ رب العالمين اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام موجودات کو وجود بخشا ہے اس کے علاوہ کوئی خالق اور پروردگار نہیں ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے اللہ خالق كل شيء وہو على كل شيء وكیل اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور فرمایا یا ایها الناس ذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق اللہ من لا الا لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رس دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو بس اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان بالقدر ان چاروں باتوں پر مشتمل ہے برخلاف اہل بدعت کے جنہوں نے ان میں سے بعض امور کا انکار کیا ہے ایمان باللہ کے سلسلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس میں اس بات پر ایمان بھی شامل ہے کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے جو طاعت و فرمہ بداری سے بڑھتا اور گناہ و ماسیت سے گھٹتا ہے اور یہ کہ کفر و شرک سے کم تر کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر جائز نہیں ہے مثلا ذنا چوری سود خوری شراب نوشی نشہ بازی والدین کی نافرمانی اور ان کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہ جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھ لے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا اللہ بس شرق ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے معاسیوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور اس لیے کہ احادیث متواترہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ایمان باللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ محض اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اسی کے لیے کسی سے بخش رکھا جائے اور دوستی و دشمنی صرف اسی کے لیے ہو ایک سچا مومن اہل ایمان کو دوست رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور کفار سے بغض رکھتا ہے اور ان سے دشمنی کرتا ہے اس امت کے تمام مومنوں کے صفح اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام ہیں اہل سنت والجماعت ان سے محبت رکھتے ہیں ان کو دل سے چاہتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد وہ بہترین انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی تم ملدین ثم ملدین الونہ یعنی تمام صدیوں میں سب سے بہتر صدی ہماری ہے اس کے بعد جو لوگ ہوں گے پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے نیز اہل سنت الجماعت اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سب, سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان النورین پھر حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے بعد بقیہ عشرۂ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں اور ان کے درمیان آپس میں جو اختلافات رونما ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے سکوت اختیار کرنے کا موقع اپنایا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اشتہاس سے کام لیا تھا لہٰذا جن کا اجتہاس صحیح تھا ان کو دوہرا اجر ملے گا اور جن کا اشتہاس صحیح نہ تھا ان کو ایک اجر ملے گا اسی طرح اہل صنعت والجماعت اہل بی سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے مومن اہل بی سے محبت رکھتے ہیں اسی طرح اہل سنت الجماعت مومن اہل بی سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے انتہائی اپنائیت اور انس محسوس کرتے ہیں اور تمام ازواج متحرات سے بھی تعظیم احترام کے جذبے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں سمجھتے ہیں اور ان سب کے لیے اللہ سے رضا طلبی کی دعا کرتے ہیں اور روافذ کے طریقے سے اظہار برات کرتے ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے جو مقام بخشا ہے وہ ان انہیں اس سے اوپر اٹھاتے ہیں اور اسی طرح اہل سلت الجماعت نواسب کے طریقے سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو کہ کسی قول یا عمل سے اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس مختصر تقریر میں ہم جو کچھ بیان کیا ہے ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یہی فرق ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہے لات من منصورۃ لا من اللہ میری امت میں برابر یہ گرو حق پر قائم رہے گا جس کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تا کہ اللہ کا حکم آ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور حدیث میں فرمایا یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت تہتر فرقوں میں منقسم ہو جائے گی سب کے سب دو ہوں گے سوائے ایک کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہی وہ ہے جس پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم و دائم رہنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہنا چاہیے جو لوگ اس عقیدے صحیحہ سے منحرف ہیں اور ان کے برعکس طریقے پر چلتے ہیں ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے کشتوں بتوں مورتیوں فرشتوں اولیا جنوں درختوں اور پتھروں وغیر وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں انہوں نے تو انبیاء اور رسول کی دعوت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کی اور اس کے متعلق حریفانہ اور معاندانہ موقف اختیار کیا جیسا کہ قریش اور عربوں متعلق جیسا کہ قریش اور عربوں کے مختلف گروہوں کا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے ساتھ رویہ رہا وہ اپنی حاجت روائی کی دعا اپنے مابدان باطل سے کرتے تھے مریضوں کو شفا بخشنے اور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے کی بھی دعائیں ان سے کرتے تھے ان کے لیے قربانیاں اور نذانے پیش کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا اور عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینے کا حکم دیا تو ان کو یہ بات عجیب سی لگی اور انہوں نے کہا جیسا کہ ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور شک سے ان کو ڈراتے رہے اور اپنی دعوت کی حقیقت ان کے سامنے بیان کرتے رہے تا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو چاہا ہدایت بخشی پھر آخر کار وہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور حضرات تابعین کی مسلسل دعوت و تبلیغ اور طویل جہاد کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین سارے ادھیان پر غالب ہو گیا پھر حالات نے پلٹا کھایا اور جہالت نے خلق خدا کی اکثریت پر اپنا پنجہ گاڑا یہاں تک کہ اکثر لوگ دین جاہلیت کی طرح دین جاہلیت کی طرف لوٹ گئے انبیاء اور اولیاء کے احترام متعظم میں غلو کرنے لگے اور ان سے دعائیں کرنے اور مدد طلب کرنے لگے اور اس جیسے دوسرے مشرکانہ امور میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مطلب کو فراموش کر دیا اور اس کو اس طرح نہیں سمجھا جیسا کہ کفار عرب نے سمجھا تھا واللہ اللہ یہ شرک برابر لوگوں میں پھیلتا رہا اور آج تک پھیل رہا ہے اس کا سبب جہالت کا غلبہ اور عہد نبوت سے دوری ہے آج کے مشرکین کو بھی وہی شبہ لاحق ہے جو پہلے کے مشرکین کا شبہ تھا وہ کہا کرتے تھے یہ مابدان باطل تو اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں قرآن نے ان کا قول نقل کیا ہے اور ان کا یہ قول مَا الا الى اللہ زلفا ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی خواہ وہ کوئی ہو تو مشتق اور کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا قل ان تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما عم يشركون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ اسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں پاک ہے وہ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے صرف سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی جیسے انبیاء و اولیاء وغیرہ کی عبادت عین شرک اکبر ہے خواہ اس کا ارتکاب کرنے والے اس کا کچھ اور نام رکھ دیں۔ اللہ تعالی کے ارشاد ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا رہے وہ لوگ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 اللہ تعالی یقینا ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو بس اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ غیر اللہ سے دعا اور خوف و امید کے ذریعے اس کی عبادت کرنا اللہ تعالی سے کفر ہے نیز اللہ تعالی نے ان کے اس کو جھٹلایا کہ ان کے معبودان باطل انہیں خدا سے قریب کرنے والے ہیں عصر حاضر میں مارکسولین اور دوسرے داعیان الحاد و کفر کے ملحد پیروکار جن افکار و آرا کو اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی مستظم کفر اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے صحیح عقیدے سے متصادم ہیں خواہ وہ ان کو اشتراکیت یا سوشلزم یا باسیزم یا کسی اور نام سے یاد کرتے ہوں اس لیے کہ ان ملحدوں کا بنیادی عقیدہ لا الہ وحیات و مادہ ہے یعنی کوئی معبود نہیں اور مادہ ہی زندگی ہے نیز ان کے بنیادی عقائد میں جنت و دوزخ کا اور تمام ادیان کا انکار شامل ہے جو بھی ان کی کتابوں اور لٹریچر کا مطالعہ کرے گا اور ان کے حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا اس کو اس بات کا اچھی طرح یقین ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عقیدہ تمام آسمانی مذاہب کے منافی ہے اور اس کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں بدترین انجام سے دو چار کرنے والا ہے بعض اہر تصوف و باطنیت کا ان کے مضعومہ اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ بھی سراسر خلاف حق ہے کہ وہ تدبیر کائنات اور دنیا کے انتظامات میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹاتے ہیں وہ اپنے ان معبودوں کو اوتاد اغواس اقطاب وغیرہ دوسرے خود ساختہ ناموں سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یہ بدترین شرک ہے اور حق تو یہ ہے کہ زمانے جاہ، زمانۂ جاہلیت کے عربوں کے شرک سے بھی ان کا شرک بدتر ہے اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے اور اس کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے پھر ان کا شرک فراخی کے زمانے تک محدود تھا اور تنگی اور پریشانی کے وقت وہ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے تھے جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یہ کائے کی شرک کرنے لگتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تعلق ہے تو وہ اس کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا وَلَئِن سَألتَهُم مَن خلقَهُم لَيقُولُنَّ اللَّهِ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کیا کہ اللہ نے اور فرمایا ومرجلحی امن المئیجلم فق الف ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رسل دیتا ہے یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے اس معنی کی آیات پسرس سے وارد ہوئی ہیں آج کے مشرکوں نے پہلے کے مشرکوں کے مقابلے میں دو طریقوں سے اضافہ کیا ایک تو بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کیا ہے دوسرے یہ کہ لوگ تنگی اور فراخت تنگی و فراخی ہر دو حالت میں شرک کرتے ہیں جیسا کہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جس کو ان کے ساتھ رہنے اور ان کے حالات کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کا موقع ملا ہو اور مصر میں حسین اور بدوی کی قبر عدن میں عدروس کی خبر یمن میں ہادی کی خبر شام میں ابن عربی اور عراق میں عبدالقاد جیلانی کی خبروں اور ان کے علاوہ دوسری مشہور قبروں پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو دیکھا ہو کہ کس طرح عوام ان کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق میں ان قبر والوں کو شریک و سہیم بنا لیا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو عوام کو ان چیزوں سے روکتے ہوں اور ان کے سامنے توحید کی حقیقت بیان کرتے ہوں وہ توحید جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاء مبوس ہوئے ہیں انا لا ال راج ہو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کرے اور ان کے درمیان دائان حق کی تعداد میں اضافہ کرے اور مسلمانوں کے ارباب حلواق مسلمانوں کے ارباب الواق اور علماء کو اس شرک اور اس کے اسباب کے ازالے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بے شبہ اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور نہایت قریب ہے جہمیہ اور معتضلہ اور ان کے ہم مسلک دوسرے اہبداد کے عقائد بھی اسماع و صفات کے متعلق صحیح عقید اسلامی سے متصادم ہیں جو کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور تمام صفات کمال سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو عاری اور معطل سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ ہو و تعالی کی ذات پاک کا معدوم اور جمادات وہ ناممکنات کی قبیل سے ہونا لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس نظریے سے بالا و برتر ہے اسی طرح وہ لوگ بھی اس زمرے میں شامل ہیں جو بعض صفات کا انکار کرتے ہیں مثلاً اشاعرہ جس بات سے بچنے کے لیے انہوں نے بعض صفات کی نفی اور ان کے دلائل کی تعویل کی تھی دراصل ان کے بعض دوسری صفات کے اقرار کرنے سے وہی بات لازم آتی ہے اس طریقے سے انہوں نے عقلی اور نقلی دلائل کی مخالفت کی اور واضح تناک اس کا شکار ہوئے مگر اہل سنت والجماعت نے اللہ تعالیٰ کے حق میں ان تمام چیزوں کو تسلیم کیا ہے جن کو خود اللہ نے یا اس کے رسول نے بار تعالی کے حق میں ثابت کیا ہے خواہ وہ یا صفات اس طرح کے وہ کمال و عظمت پر درارت کرتے ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ ہونے سے منظح قرار دیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے معطل ہونے کا شائبہ تک نہیں پیدا ہوتا اس طرح وہ سارے دلائل کو برو کار لانے میں کامیاب ہوئے اور ان میں سے کسی تعویل یا تحریف کی ضرورت محسوس نہیں کی اور تناقس سے بھی محفوظ رہے جس کا دوسرے لوگ شکار ہوئے جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے یہی راہ نجات ہے اور اور دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی اسی میں مضمر ہے یہی وہ زیادۂ مستقیم ہے جس کو اس امت کے صلاح صالح اور ام دین نے اختیار کیا اس امت کے آخر میں آنے والوں کی اصلاح ممکن نہیں مگر اسی ذریعے سے جس سے اس امت کے اگلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اور وہ ہے کتاب و سنت کے اتباع اور جو کچھ کے خلاف ہو اس کو ترک کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وجوب اور اس کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے اسباب کا بیان سب سے اہم ترین چیز جو ہر مکلف انسان پر واجب ہوتی ہے اور سب سے بڑا فرض جو اس پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین اور عرش عظیم کرب ہے جس نے اپنی کتاب میں فرمایا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 تبارک اللہ رب در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے اش پر مستوی ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کتابیں کے ہیں خبردار ہو اسی کی خلق اور اسی کا امر ہے بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار اور اپنی کتاب میں دوسری جگہ فرمایا کہ اس نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں وہ عبادت جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو پیدا فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف و اظہار کیا جائے مختلف مراس میں مبودیت کے ذریعے مثلا نماز روزہ زکوٰۃ حج رکو و سجود طواف قربانی نظر خوف امید استغاثہ کرنا مدد مانگنا پناہ مانگنا اور دعا و عبادت کی دیگر قسمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تمام عوامل کی تعت اور نواحی سے اجتناب اس بھی اسی عبادت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ نے تمام جن اور انسانوں کو اسی عبادت کا حکم دیا اور اسی کی خاطر و پیدا کیے گئے ہیں اسی عبادت کی تفصیل بتانے اس کی دعوت دینے اور اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دینے کی تعلیم دینے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء اور رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کیں ارشاد ربانی ہے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 وقضا ربك إلا إياه احساناً تیرا رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اس آیت میں قضا کے معنی نے امرا و اوسا کے ہیں یعنی حکم دیا اور وصیت کی اور سربی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دِينُ القیم اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں یہی نہایت یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے قرآن شریف میں اس معنی کی آیتیں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی نے شاد فرمایا وما آتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانته واتقوا ان اللہ شدید العقاب جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور مزید فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم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 اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نظا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے, خدا اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ایک اور جگہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وانا قاد باتنا في كل امه رسولا ان اعبدوا <الطَّاغوت> ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت بند کی بندگی سے بچو اور مزید فرمایا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 كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِلَّةَ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ إِلَيْنَاكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ا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 یہ آیات محکمات اور اس مفہوم کی کتاب اللہ میں وارد دوسری آیتیں سب کی سب عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینے کے وجوب پر درارت کرتی ہیں یہی اصل دین ہے اور اسی پر ملت اسلامیہ کے اساس قائم ہے جن اور انسانوں کی تخلیق میں یہی حکمت پوشیدہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کے باثت اور آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا یہی مقصد ہے پس شعور انسان پر فرض ہے کہ وہ اس مسئلے کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھے اور ہمیشہ ان چیزوں سے بچتا رہے اور ان سے چوکن نہ رہے جن میں آج بہت سے نام نہاد مسلمان مبتلا ہیں مثلا انبیاء اور بزرگان دین کے احترام و تعظیم میں غلو کرنا ان کی قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور ان کو مسجد بنا لینا ان پر گمبدیں بنوانا اور ان صاحب قبور سے دعائیں مانگنا ان سے استغاثہ کرنا ان کی پناہ چاہنا ان سے اپنی مرادیں مانگنا مصائب اور آفات کو دور کرنے کی دعا کرنا اور مریضوں کو شفا اور دشمنوں پر عطا کرنے کی دعا کرنا اور اس طرح شرک اکبر کی دوسری قسم اختیار کرنا مذکورہ بالا آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کی موافقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث بھی مروی ہیں چنانچہ صحیح حین میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مما تو ندن دخل نار جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ کسی دوسرے کو اللہ کا مد مقابل سمجھ کر پکارتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہو گیا اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملّی اللہ علیہشرق بھی شعیع دخل الجنّ اور ملّی عشق کو بھی شعیٰ دخل الناؤ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا تو وہ دو زخم میں داخل ہو گیا اس مفہوم کی احادیث کثرت سے وارد ہوئی ہیں یہ نہایت بنیادی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دینے اور شک سے روکنے کے لیے ہی بھیجا تھا چنانچہ جس چیز کی تبلیغ کے لیے آپ بھیجے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا اللہ کے راہ میں آپ کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر آپ اور آپ کے اصحاب کرام صبر وصبات کے ساتھ برابر لوگوں کو کی طرف بلاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرت العرب کو تمام بتوں اور مورتیوں سے پاک کر دیا اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے خانہ کعبہ کے ارد گرد اور اندر جو بت تھے ان کو توڑ دیا گیا لات و اعضاء اور مناد کے بت بھی توڑ دیے گئے اسی طرح تمام قبائل عرب میں جو بت اور مورتیاں پائی جاتی تھیں سب کو نیز سو نابود کر دیا گیا اللہ کے کلمے کا بول بالا ہوا اور پورے جزیر عرب میں اسلام غالب ہو گیا پھر مسلمان جزیر عرب کے باہر اشاعت حق غرض سے جہاد پی صبی اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے ان خوش نصیب بندوں کو ہدایت بخشی جن کے لیے سعادت مقدر تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کے عالم میں حق کا غلغلہ بلند اور انصاف کا عام کیا اس طرح وہ دنیا کے سامنے عیم ہدایت داعیان حق عدل و انصاف کے نقیب اور اصلاح عالم کے علمبردار بن کر ظاہر ہوئے اور انہی کے نقش قدم پر تابعین کرام چلتے رہے انہادیان دین اور دایا حق نے بھی اللہ کے دین کی خوب خوب اشاعت کی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں اور مالوں سے رائے حق میں جہاد کرتے رہے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کو دشمنوں پر غلباتہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا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 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گی اللہ بڑا طاقت اور زبردست ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر بعد میں لوگ بدل گئے اور آپس کے اختلاف میں مبتلا ہو گئے اور جہاد کے معاملے میں تساہل اور کاہلی کا شکار ہو گئے راحت اور دنیاوی عائش و عشرت کو ترجیح دی جانے لگی جس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں نو بنو کی برائیوں اور منکرات نے سر اٹھایا اور ان سے وہی محفوظ رہے جن کو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے فضل خاص سے محفوظ رکھا پھر پاداش عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بھی بدل ڈالی اور دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا عَبُّكَ اور تیرہ رب بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے اشاد ہے ان اللہ قوم اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی پس تمام مسلمانوں پر عوامی اور حکومتی سطح پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف پھر رجوع ہوں اور صرف اسی کی مخلصانہ عبادت کریں اور اللہ کے فرائض کی ادائیگی محرمات سے اجتناب اور باہم اس سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون و تلقین کرنے میں ان سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان سے بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کریں اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ شرعی حدود اور قوانین کو نافذ کیا جائے اور ہر معاملے میں شریعت کی حکمرانی کو بحال کیا جائے اور اللہ کی شریعت کی مخالف تمام وضعی قوانین کو معطل کیا جائے اور فیصلہ طلبی کے لیے ان کی طرف ہرگز رجوع نہ کیا جائے تمام مسلم عوام کو اللہ کی شریعت کا پابند بنایا جائے نیز العمۂ اکرام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی صحیح تعلیمات سے آشنا کریں اور ان کے اندر اسلامی شعور بیدار کریں اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کریں اور عمل اور امر بالمعروف و عن المنکر کا فریضہ انجام دیں اور حکام کو بھی اس پر آمادہ کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ امر نہایت ضروری ہے کہ تخریب پسند نظریات و افکار جیسے اشتراکیت باسزم قومیت اور ان کے علاوہ دوسرے شریعت کے مخالف افکار و مذاہب کا پلاقمہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالت اظہار کو بہتر بنائے گا اور ان کی متائے گشتہ ان کو واپس لوٹا دے گا اور دشمنوں پر غلبہ عطا کر کے ان کی عزت رفتہ سے دوبارہ ان کو سرفراز فرمائے گا اور زمین پر ان کو غلبہ تمکن نصیب کرے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس بڑھ کر راس اور اس سے بڑھ کر راس گو کو اور کون ہوگا فرماتے ہیں اور ہم پر یہ حق تہ کہ ہم مؤمنوں کی مدد کریں اور فرمایا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ نَجْعَلُهُمْ خَلٰىفًا فِى الْاَرْضِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمْ الَّذِى ٱتَّقَوا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ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 اور دوسری جگہ فرشاد فرمایا <تصفيق> اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاسعاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لانت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت اور عوام کی اصلاح فرمائے اور ان کی موجودہ حالت میں بہتر تبدیل فرم تبدیلی پیدا فرمائے ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور تقوی کی بنیاد پر ان کو متحد کر دے اور سب کو صنعت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ان کے ذریعے سے حق و غالب اور باطل کو سرنگوں کرے اور سب کو نیکی اور تقوا کی راہ میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے اور باہم دیگر حق اور صبر کے تلقین کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہی اس سے اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی آس لگائی جا سکتی ہے اور وہی اس پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ سلام نازل کرے اپنے بندے اور رسول سرور خلائق ہمارے نبی اور ہمارے امام و آقا حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کی دکھائی ہوئی حق پر چلنے والے ہر راہی پر آمین اسلام کے منافی چیزیں ہر مسلمان بھائی کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بندوں پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنائیں اور مضبوطی سے اس پر قائم رہیں اور اس کی مخالف چیزوں سے ڈرتے اور ان سے بچتے رہیں اسی بات کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ ہدایت یافتہ ہے اور جس نے اس سے منہ مو موڑا وہ گمراہ ہوا بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارتداد کی طرف لے جانے والی چیزوں اور شرک و کفر کی دیگر قسموں سے آگاہ فرمایا ہے علماء اکرام نے مرتد کے احکام کے ضمن میں بتایا ہے کہ اسلام کی ضد اور منافی بہت سے ایسے امور ہیں جن کا ارتکاب کر کے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے جان و مال کی حرمت ختم ہو جاتی ہے ان منافی اسلام امور میں دس بہت زیادہ خطرناک کثیر اور القوع اور ہیں میں یہاں ان کو مختصرا معمولی توضیحات کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ تم خود بھی ان سے بچتے رہو اور دوسروں کو بھی ان سے ڈراتے رہو اللہ تعالیٰ ان کے ارتکاب سے ہمیں اپنی حفاظت اور امان میں رکھے آمین اور اسلام کی منافی چیزوں میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ بس شرکی کو معاف نہیں کرتا اس کے معاصو دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ سب کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما للظالمين من انصار جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں مردوں سے دعائیں مانگنا ان کی دہائی دینا ان کے لیے نظریں ماننا اور قربانی پیش کرنا اس شرک میں داخل ہے دوم جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ واسطے بنا لیے اور ان سے دعائیں مانگی وہ ان اور ان سے شفاعت طلب کی اور اسی پر بھروسہ کیا تو وہ بالاجماع کافر ہو گیا سوم جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھا تو وہ شخص بھی کافر ہے چہارم جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریق زندگی زیادہ مکمل اور جامع ہے یا یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ حکمرانی سے بہتر اور کوئی طریق حکمرانی ہے تو وہ کافر ہے مثلا وہ لوگ جو تعوتی نظام حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ طریق حکمرانی پر ترجیح دیتے ہیں پنجم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہو شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کیا خواہ اس پر وہ عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو وہ شخص کافر ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا انزل اللہ فأحبط کیونکہ انہوں نے جس چیز کو ناپسند کیا جسے جس اللہ نے نازل کیا ہے لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ششم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی چیز کا یا اس کی جزا اور سزا کا مذاق اڑایا اس نے کفر کا ارتکاب کیا اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے اب لنگ لنگنا بیان کرو تم لوگ تو اللہ تم لوگ تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہفتم جادو اپنی مختلف قسموں اور نوعیتوں کے ساتھ مثلا اور صرف اور عطف وغیرہ صرف اس عمل سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کو اس کی پسندیدہ اور محبوب چیز کے بارے میں متنفر کر دیا جاتا ہے جیسے شوہر کے دل میں بیوی بی کی محبت کی جگہ بغض اور نفرت پیدا کرنا اور سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے شیطانی طریقوں سے آدمی کو اس کی ناپسند چیز کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے پس جس نے جادو کیا یا اس سے رضامند ہوا وہ کفر کا مرتکب ہو گیا اس کی دلیل اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو حج تم مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون کرنا اور ان کو مدد وہم پہنچانا اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں, انہی میں سے ہے یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے نہ ہم جس نے عقیدہ رکھا کہ کچھ مخصوص افراد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی سے آزاد ہو سکتے ہیں تو وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بنیاد پر اس فلم برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ ہر کس قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد مراد رہے گا دہوں اللہ کے دین سے راز کرنا وہ اس طرح کے آدمی نہ اس دین کو سیکھتا ہو اور نہ اس پر عمل کرتا ہو اس کی دری اللہ تعالیٰ کے قول ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ عَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے مو پھیر لے ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یہ تمام امور اسلام کے زد اور منافی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی شخص ان کا ارتکاب مزاقم کرتا ہے یا سنجیدہ ہو کر سوائے اس شخص کے جو اضطرار کی حد تک اس پر مجبور کر دیا گیا ہو یہ سب امور انتہائی خطرناک ہیں پھر بھی بسا اوقات لوگ ان کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں لہذا ہر مسلمان کو اپنے حق میں ان چیزوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے چوتھی قسم میں وہ شخص داخل ہے جس نے یہ سمجھا کہ انسان کے خود ساختہ نظام اور قوانین شریعت اور قوانین شریعت اسلامی سے بہتر ہیں یا یہ عقیدہ رکھا کہ اسلامی شریعت اس بیسویں صدی کے لیے موزوں نہیں ہے یا اس کو مسلمانوں کی پستی کا سبب سمجھتا ہو یا اس کو بندہ اور خدا کے درمیان شخصی تعلق تک محدود تصور کرتا ہو بغیر اس کے دنیا کے دوسرے معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل ہو نیز اسی چوتھی قسم میں وہ بھی داخل ہے جس نے یہ سمجھا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا اور شادی شدہ زناکار کار کو سنگسار کرنے کا خدائی قانون عصر حاضر کے لیے مناسب نہیں ہے اور ہر وہ شخص اس میں داخل ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ معاملات اور تعزیرات میں اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور نظام قانون کے ذریعے سے فیصلہ کرنا جائز ہے اگرچہ کہ وہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ وہ نظام قانون وہ نظام قانون شریعت وہ نظام قانون شریعت سے بہتر ہے اس لیے کہ در حقیقت و شخص اس طریقے سے اس چیز کو عملہ جائز اور مباح ٹھہرا لیتا ہے جس کی حرمت مسلمات دین میں سے ہے مثلاً ذنا شراب نوشی سود خوری اور شریعت کے علاوہ اور شریعت کے علاوہ کسی اور نظام کے ذریعے سے حکومت کرنا لہذا ایسے آدمی کے کافر ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں ایسی چیزوں سے جو اس کے غذب اور اس کے دردناک عذاب کا سبب بنے اور درود و سلام نازل ہو خیر القلائق اشرف الامبیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر و آخر تعوانہ انمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے لیے دعاؤں اور نیک خواہشات کی متمنی وزارت برائے اسلامی امور و اوقاف دعوت ارشاد مملکت سعودی عرب